بسم اللہ الرحمن ابرحیم چھیاسیواں مکتوب اپنے ساتھ موافقت کرنے کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالی تمہیں طالبوں کی بزرگی کے ساتھ نوازے سنو جس نے اپنے ساتھ موافقت کی اور اپنی خودی کو قبول کر لیا وہ اگرچہ سورتا زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے اور جس کی زندگی خدا کے ساتھ ہے وہ اگرچہ صورت مردہ ہی کیوں نہ ہو حقیقتا زندہ ہے کیونکہ موت جسم کی موت اور عدم جسم کا عدم نہیں ہے موت جس طرح صورت پر واقع ہوتی ہے اسی طرح مانی پر بھی واقع ہوتی ہے مخلوق بشریت کے دریا میں ڈوبی ہوئی ہے اور انبیاء علیہم السلام ان کا ہاتھ پکڑ کے بشریت کے دریا سے باہر نکالتے ہیں تو یہ توحید کے دریا میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کا نشان بھی نہیں پاتا اے بھائی جب توحید کا سورج نکل آئے گا تو محالہ تمہاری ہستی کا چراغ خجلت عدم میں غائب ہو جائے گا اور اس وقت تمہارا وجود ہوگا نہ وجود ہوگا نہ ہونے کے برابر اور تمہارا عدم ہوگا موجود ہونے کی صورت میں اس کا یہ مطلب ہے کہ عن آفتاب کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں سارا فروغ آفتاب کا ہے اب چونکہ چراغ کے وجود کا کوئی فائدہ یعنی نور ظاہر نہیں ہوتا اس لیے اس کا وجود عدم اور ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر کسی کو یہ شبہ ہو کے عدم اور وجود آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور کسی چیز کا ایک ہی وقت میں موجود اور معدوم ہونا محال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ تضاد عین ذات میں نہیں ہے بلکہ صفات میں ہے کیونکہ این ذات میں تبدیلی ممکن نہیں البتہ صفات بدلتے رہتے ہیں اور خلقت نہیں بدلتی جیسے آفتاب کی گرمی پانی کو گرم کر دیتی ہے تو پانی کی صفت بدل جاتی ہے لیکن پانی اپنی ذات میں نہیں بدلتا پانی ویسا ہی موجود ہے آفتاب کی تپش نے اس کے صفات بدل دیے ہیں اس میں اجتماع زدین کا احتمال نہیں اللہ تعالی نے دشمنان دین کی صفت میں فرمایا ہے امراۃۃن غیر احیاء وما یشعرون امویتن غیرو اح وما یش وہ مردہ ہیں زندہ نہیں مگر وہ اس بات کو نہیں مانتے یعنی یہ بیگانے صورت کے اعتبار سے تو زندہ ہیں لیکن زندگی کے مانی کے اعتبار سے مردہ کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ذات اپنی زندگی سے خود فائدہ حاصل کرے مگر ان کو اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں اپنی موت کی آرزو کریں گے اور اپنے وجود کی مصیبت میں کو مصیبت میں مبتلا وجود کی مصیبت میں مبتلا رہیں گے اور اپنے دوستوں کے حق میں فرمایا ولا تحصبین قطلوفی صبی اللہ اموتا بلند رب جو لو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ شمار نہ کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اس کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر موت سے بے نیاس چل کھڑا ہو اس کے لیے عیند ربہم کی خصوصیت ہے جو شخص اپنی جان کے ساتھ اس راستے میں اترتا ہے اسے بہشت میں ردوان کے سپرد کیا جاتا ہے کہ یہ تیرا مہمان ہے اور جو شخص پہلے ہی بے خود ہو کر یعنی اپنی خودی کو ترک کر کے اس راستے میں اترتا ہے اور عشق کے پاؤں سے منزل طے کرتا ہے اس کے لیے کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا یعنی بغیر بہشت تو ردوان کے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے یہی وہ گروہ دوست ہے جو بغیر وجود کے موجود ہے اور دشمن موجود ہیں بغیر مگر بغیر وجود کے موجود ہیں اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تم سارے عالم سے الگ تھلگ ہو جاؤ اپنی خودی سے نکل آؤ اور اپنے اوپر چار تقبیریں پڑھ لو اور نفس کے کتے کو نکال باہر کرو تاکہ تم کو دوست بنا کر مخلوق کے سامنے پیش کریں جیسا اصحاب کہف کے ساتھ کیا لا وقت طلعت عليهم لو لو ليت منهم فرار ولملئت منهم رعبا اگر تو ان کے پاس جائے تو پیچھے بھاگ جائے اور تیرے اوپر ان کا روپ چھا جائے مردوں کو تو سیاست میں گرفتار نہیں کیا جاتا لیکن لیکن خود ان کی ان میں اتنی ہیبت رکھ دی کہ حضرت سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم ان کو دیکھو تو ان کی حیبت سے واپس لوٹ آؤ وہاں سے دھوپ بھی کترا کر گزرتی ہے اور ان کے کتے کی بھی رعایت ملحوظ رکھی ہے رکھتی ہے جو دوستان خدا کی چوکھٹ پر سر رکھے سو رہا ہے دیکھو ذرا وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں اور زمین و آسمان اور عالم ملکوت کے فرشتے ان کی حفاظت و خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں جب ان کو ان کی ہستی سے چھین لیا تو یہ مرتبہ عطا کیا کہ موجودات اور مخلوقات دنگ ہو کر رہ گئے بس جو شخص اپنے آپ سے بھاگتا ہے اور خودی کو ترک کرتا ہے وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر بھی یہی احسان کرتا ہے جیسا اصحاب کہف کے ساتھ کیا اگر تم بھی اسی طرح اس کے دربار میں آ جاؤ تو تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گا جو ان کے ساتھ کیا وہ مریض جو طالب ہے اس کو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے کہ ان کو کسی جگہ قرار نہ تھا ہمیشہ عالم کی سیاحت ہی کرتے رہے لوگوں نے پوچھا آپ اتنی سیاحت کیوں کرتے ہیں آپ نے کہا شاید کسی صدیق نے اس جگہ پاؤں رکھا ہو اس جگہ کی خاک ہماری شفات کرے اگر تمام صدیقوں کا درد ایک جگہ جمع کرو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درد کے برابر نہ ہوگا اور اس راہ کی نیاز کو نہ پائے گا اے بھائی مدت ہوئی کہ یہ ندا کی جا چکی ہے خزان منت پوایتی فعلی کا بے من, من الافتار ہمارے خزانے بندگی سے بھرے ہوئے ہیں اگر تجھ سے ہو سکے تو ذرہ برابر نیاز حاصل کر کہتے ہیں کہ نیاز ایک درخت ہے جو آدم علیہ السلام اور آدمیوں کے باغ زندگی میں پیدا ہوا ہے فرشتوں کو بڑا فخر تھا جو یہ کہا کہاج الفی ہے تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے ہم تو فقط تیری تسبیح ہمد کے ساتھ کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو عز و نیاز تھا کہ اس نے کہا رب ظلمنا انفسنا اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا نقل ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کہیں جا رہے تھے ایک چونٹی نے چونٹیوں سے کہا اتقلو مسا اپنے بلوں میں چلی جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی قوم تمہارے اوپر پاؤں رکھ دے اور تم ہلاک ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور ہوا کو حکم دیا کہ ہمارا تخت یہاں اتار دے کہ ایک نیاز مندانہ آواز ہمارے کانوں میں آئی ہے بزرگان طریقت میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام چالیس دن تک اس چونٹی کے بل کے پاس بیٹھے رہے اور سب کو رخصت کر دیا اور کہا کہ مجھے اس چونٹی سے ضروری کام ہے اس وقت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام کاموں سے فارغ تھے اور چونٹی بھی فارغ تھی جب ایک فارغ اطمینان سے دوسرے فارغ کے پاس بیٹھا آپس میں رنج و خوشی کی خوب خوب باتیں ہوئیں انہوں نے اپنے کاموں کی جانی کیونکہ وہ زندہ تھے لیکن ہم لوگ تو مردہ ہیں اور انجام نہیں اور ان کے ساتھ کوئی حساب اور سزا و جزا کا بکھیڑا نہیں ہے ان کو ان باتوں سے کیا سروکار ذرا اور سلیمان علیہ السلام اور کتے اور پر نظر ڈالو جو فضول بکواس کرنے والوں کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کے لیے کافی ہے وسلام